جذبہ گردت بلندر نماز بے سرود یہ ان کی پھیکی پھیکی نماز نہ گھنٹیاں بالتی نہ چہرے کھڑک دینے نہ اس میں ہمز ہوتی ہے نہ راغ ہوتا ہے نہ سرود ہوتا ہے نظمے سے جذبے بلند ہوتے ہیں دیکھتے ہیں ہم یہ یہ قرآن کی کرت سے جو کائفے آ رہے ہیں انہوں نے وہ اس مقام پہ لیا ہے نا اس قرآن کو آپ کے ہاں راگا کے قرآن پڑھنے والے وہ پچھلی دفعہ جو ہم نے لکھا ہے تو وہ دلوں کا چھتہ چھو گیا تھا اور یہ نہیں کہ ملا کہہ رہا ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوئے بڑے بڑے آفیسر یا انجینئر ہیں اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ستیہ ناس کمہارا قرآن کو تم نے اتنی خشک سی قانون کی کتاب بتا دیا ہے جذب کی سوز دروگ یہ ساری چیزیں وہ تو آتی اس طرح سے ہے کہ اگر اس کو مینار کے ساتھ گا کے پڑا جائے بنایا جائے یہ دیکھو جذبہ گردن بلند پچما بےسرو ہر خدا بندے کے غیب وہ ادا تغ وہ خدا جو پیچھے بیٹھا ہوا نظر ہی نہیں آتا کسی کا خوشترا دی وے کہ آئے در شروع دی وے اس خدا کے مقابلے میں جو سامنے آتا ہے وہ دیو اچھا جو سامنے آ جاتا ہے خدایا نے کل وقت واہ واہ واہ آ کر گیا کرایا کم سرو رفتیا پینے ما تا جمین گردا سروتے گردے فریم جی غزل در عالم مستی سروپ ہر خدا خدا کون ہم رکھتا وہ آئندہ نظر باعث کرنا برقے اندیشہ سگل باعث کر جلغار کرے پھر دوبارہ سوچنا پڑے گا تم کو عشق بار ایام کشم نحم ہی آشکی راہلا آج شام و سہل باعث کر سفر مسافر طے کرنا پیرے ماں گفت جہاں بر روشے محکم میں ہر خوش و ناخوش کٹ نظر بائے کرد کروانا کر اس چیز کی جو ہے یا نامساد ہے حالات اس لیے کہ یہ ایک جہان جو ہے ایک روش کے اوپر نہیں رہتا ہے کبھی اس کی کوئی کثیت ہوتی ہے کبھی کوئی کثیت ہوتی ہے تو اگر ترکے کہ سر خیش کہ میں کر جہاں کر کے خدا کو پالوں تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ اپنے سر کو ترک کر جی جی سر تو ہے نا جو تو سر ہونا چاہیے نا سرے گا سب سرے داشتن کے معنی ہوتا ہے کسی کو پکڑ لینا کسی کا کاگل nice. کا ساتھ جو ہوتا ہے نا تھریڈ کا اس کو کہتے ہیں سرے داری یا سرے جو مانے ہوتا ہے عشق کسی کا رکھنا جنون رکھنا دیوانگی رکھنا دونوں معنی اس میں آتے ہیں رشتہ کے سر کو بھی سر رشتہ کہتے ہیں داشتن کے معنی ہوتا ہے کسی کو سرے رشتہ سے پکڑنا یا سرے داشت کے معنی ہوتا ہے کسی کا عشق رکھنا جنون رکھنا گفت مش دا دل بسے گفت ہی بت قطرا تیرو زبر واٹ کر دے باز مانم گفت بر خیر اے پیسر جز بدا مانم میا ریز اے پیسر بے کام آگ کے از بر فسٹ چوں ہم اب ایک اور کیوں ہوا ہے پہاڑ سفید بالکل ڈر پسے ہوں کلز میں الباس گون آش کارا تر درون خز اتنا صاف شفاف اس کا رنگ ہلکا کا وہ جو پانی کا رنگ ہوتا ہے الماس میں میں دمو جو نئے بسل ساک ان بالکل درگزہ جو او سکون لم یزل کی مقام سرکشاں زور مست منکران غائب و حاضر پرست اب یہ لحاظ لایا ہے جی کرانا کشنر کو سرکشاں زور مست منکرانے غائبو حاضر پرست نتیجے رست لیکن کتنے پرسکون سمندر کے اندر اس کو کیوں لایا انہیں اس قدر پرسکون سمندر کے اندر <سؤال> وہ تو وہاں دتما اور اس قدر تھکر بیک گراؤنڈ بڑی خراب ہے ایسے تھکروے یہاں پڑنے چاہیے تھے ان کو تو کہ سیکنڈ کے لیے یہاں تین ہوتا کماغ ہوتا اس میں آ ج کے اشر کو دیگر وہ پھراون اور یہ کچنر ہردو ماں مردان حق درد برم و جرم کو یہ علاج کے وہ اوشا وہ کے ساتھ تھا یہ میں سدانی کے ساتھ نہیں جی ہاں جی, <تصفح> جی. آ ی کے بر گردنش چوبے کلیم وہاں دیگر از دیگے در ویش دو یہ میں سدانی کے ہاتھ ہو ہر دو پھر ای صغیر آ کبیر ہردو در آگوش دریا تشن حرکس ناتلفیے مرگ آشناس مرگ جداروں آیات خداس مرگے تو اہل جہارہ زندگی ایک جگہ ہے باش کابیری کے انجامے کے تیس ڈرے من پا بنے از کس رومی کہہ رہا ہے اس کو میرے پیچھے پیچھے چلا ڈر نہ دست ڈر دست بنے از کس مترس سینا دریا کیوں موسا ڈر در من چڑا اندر زمیرے او برم دریا کے سینے کو میں موسا کی طرف پہاڑ کے اندر جا رہا ہوں اور اس کے ضمیر میں تمہیں میں جا رہا ہوں بہرما بہر بارما سین خدرا کشو یا ہوا بو دو آبے وتا نہیں وہ سمندر نہیں تھا ایسا نظر آ جائے ہوا تھی اور یوں ہم اس کے اندر چلے گئے مزاحمت ہی نہیں ہوئی کار یک وادی بے رنگ و اس کی گہرائیوں میں گئے تو ایک وادی تھی بے رنگ و وادی تاریخی ہوں تو بٹو ہے بت رومی سورہ تاحا سرور وہ سورا تاہا اس لیے کہ وہ وہاں جیسے موسا فراؤں کی کشمکش کا ذکر ہے زیر دریا محتاؤ و روا نیچے جو اترا ہے تو یو سنتے جیسے دریا کے نیچے محتاو آ گیا ہے کو آئے شا اریان سرد ہوئی ہوئی دنگے ٹھنڈے اندرا سرگشتا رو برد سور یکر نگری اسکند ایک نگاہ انہوں نے رومی کی طرف اٹھا کے دیکھا با سور یق بگل نگری اسکند گفت پراؤ ای سہر ای جسک جائی صبح جو ہور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے پوچھنے لگا کہ یہ کہاں سے روشنی آئی ہے رومی کی روشنی کی رومی ہر کے پنہا نس کاشتے ہسلے لور از جدے بی داست کوئی بات نہیں جو پنہان ہے وہ کبھی آشکارا بھی ہوتا ہے یہ اصل جو ہے اس نور کا وہ موسا کے جدے بیگا سے ہے پراؤنڈ نقدے اپنے भी معاف کروں اپنے کیے پر افسوس کر رہا ہے یہ ٹھیک بھی ہے کیونکہ क्योंकि وقت اس نے کہا تھا نا کیا منت بیرن میں موسم باہر تو بدامت کا تھا پہلو اس میں اور وہاں سے کوئی تھی ایسی زور کی ڈانڈ حالآ اب مہوتسو نے دیکھ بھی مان کوئی کام ہوئے آ نقد اقلدی نرباستم جی دوں ای نور نا نشناختم میں نے دیکھا بھی اس یدہ کو پہچانا نہیں اے جہاں داراں من بنگریز اے دنیا کے بادشاہ میری طرف دیکھو اے زیادہ رے من بن گریز وائے او الہس گردیدہ کوڑ می بد لال و گہر الخا کے قو یہ ساری انگریزوں کی قوم وہاں جا کے ایکسکریشن سے میرے میری قبروں میں سے لال اور گہر چن کے لے آ رہے ہیں تہ کرے کو ڈر عجائب خانہ ایس ڈر لبے خاموش او افسانہ ایسا بہت وہاں سے جو خاموش ممی نکلی ہے اس کی زبان پہ ایک بڑا لمبا افسانہ ہے از خبر خبرہانی دےد اور چشمہ را نظر نہیں دہد وہ قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ وہ آیت ہوگی آنے والوں کے لیے تیری لاش آنے والوں کے لیے آیت ہوگی یہ وہ ملوکیت ملوکیت نا. ہے نا چیز تقدی ملوکیت شکا دشنی عدابت تھک جانا الگ الگ ہو جانا محکمی جستن یہ تقریر نسا بہت اچھا کیا مشرہ ہے کیا کیا ہے قرآن کی یہ تفصیلیں ہیں نا قرآن نے کہا ہے نا تو فرم کرتا ہی تھا اہلا ہے شی عم کی آبادی کو وہ پارٹیوں میں تقسیم کیا جاتا تھا کبھی ایک پوجا چڑھایا کبھی جیسے از نفاق عل بدآوزی زلمون تقبیر بلک ایسی ایسی غلط پٹیاں پڑھاتے ہیں یہ رہنے والوں کو ملک کا بیڑا گر کر کے رکھ دیتے ہیں بادلوں کا تر تبدیل ملک اس طرح سے اور انتشار پھیلتا ہے باطل پھیلتا ہے بعض اگر ویلم تو اللہ وہ لا رہا خام اگ و جگ دے آگا کہیں اور پھر آ جائے رو منگ لڑکے اچھا لے آئے میں یاد ہے تو حاکمی بے نور ج خام خام کہ حکومت اگر نور جان ساتھ نہ ہو تو خام ہے بے جدہلو کی ایک حرام وہ اوپر ہے دفعی ہے للو کی ایک بے جد بیجہ حرام اچھی بہت اچھی چیز ہے ہاکمی عزو سے ماتونہ کبھی اب یہ ملوکیت کو بتاتا ہاتمی جو ہے اس کے بارے میں ملوفیت لے لیجیے وہ تو اس کو تقویت ملتی ہے جتنی رعایا کمزور ہوگی اتنی ہی اس کو تقویت ملے گی بےخش از ہرمان محروم کا بھی اس بہت اچھا مشرا ہے اس کی ڈر کس چیز سے تقویت پڑ گئی جو معروم ہے ہاں جی از محروم, محروم اب ہیرمان معلوم یہ جو معروم ہے ان کا یہ احتیاج ہے نا اس سے اس کی جو جڑ ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے واہ واہ واہ واہ از باز افراد بڑے لمبا شیر حجی یہ کون یہ بلوکیت وہ اس باج سے ریونیو سے ہے خراج سے ہے جو یہ وہ لوگوں سے وصول کرتا ہے تفلیم باز مرد اگر سنگست می گرد اور جو بھی بڑی چائنا اور جو اس باز کے سامنے جھک جاتا ہے وہ اگر پتھر بھی ہے شیشے ہو جاتا ہے کانچ ہو جاتا ہے کیا بات ہے بہت اچھی چیز ہے فوج و زندان و سلاسل رزنی ہاکم کل چنی سا ماں غنی راقم وہ ہے جو فوج اور زندہ اور سلاسل جو ہے اس سے مستقل ہوتا ہے وہ یہ تو رازنی ہے ڈاکو یہ رکھتے ہیں اپنے پاسوں ظلم خرطوم کسمت کو ظلم زل... خرطوم اس نے کہا بہت اچھا لگتا ہے ایک تو یہ کہ لاگف خرطوم اس کو لگن دیا تھا نا بے جا پتا کیا تو اس کو لاگت ظول خرطوم تو اس کا ترجمہ ہے اور عربی زبان میں آپ کو پتا ہے کہ خرطون جو ہے وہ سون کو کہتے ہیں اور جس کی ضلع مقصود ہوتی ہے اسے اس کے لیے یہ زل خاتون جا جاتا ہے جس کی ناک دی جائے نا سون کو گس دیا جائے اس کو ذیل خرطن کہتے ہیں تو اس اعتبار سے اس نے یعنی تاکیر کے لیے بھی اس کو یوز کیا ہے اور لارڈ اف کچن کے لارڈ آف خرطن کے معنی میں بھی یہ اس نے 1898 میں خرطون کو پتہ کیا تھا کچنر نے جا تھا اور یہ یہ 1916 میں پہلی جنگ میں ہیمپشائر وہ جو جہاز تھا اس میں ڈوب کے بارا تھا نا یہ نائنٹین میں پہلی سال یہاں کرزن کرزنچ بہانے میں آیا ہوا تھا نا بارہ اور ہندوستان میں دونوں سے بڑی چپکلش سے رکھتی تھی آپ کی اور کرزن کی تو پہلی جان کے اندر تو یہ جو آ رہا تھا میرا خیال ہے نا پھر اس کو یہ یہ, یہ نیوی کا دلتا بنا دیا تھا تو بہرحال شاعر تھا کسی اچھا نور میں جا رہا ہے. تو اس جہاز میں شاعر میں نائنٹین سکسٹی میں یہ گرف ہوا تھا مقصد ہے فرنگ آمد بلند از تہے لالو گوہر گوڑے نکند آہ. کہتا ہے غلط کہہ رہے ہو یہ ان کی قبروں سے جا کے یہ سونا لالو گوہر جو تھا یہی نکالنا مقصد نہیں تھا اس کا مقصد اس سے بہت اونچا تھا جن جگہ گئے جن مقامات کی اوپر گئے تھے یہ کچھ کرنے کے لیے کہ جیسے آرکیولوجیکل ایکسپلشن ہو رہی ہیں مقصد اس سے اونچا ہوتا تھا خرگزشتے مصر و فرانو قدیم میر توان دی دن ز قدیم جو آنکھیں رکھتے ہیں ان کو ان کی کھدائی میں سے بہت چیزیں اور ملتی ہیں علم و حکمت کشو اسرارست و بس حکمت بے جستجو خارست و بس ان چیزوں سے تو یہ پرانے پردے جو ہیں وہ بے نقاب ہوتے ہیں جس کجو کے بغیر حکمت جو ہے وہ تو اور ہے شروع. قبر مہارا علم و حکمت برقشور لیکن اندر تربتیں مہندی کے بور ہماری تربت کو تو اس طرح سے تم نے کھودا تو ذرا بتا تو صحیح کہ مہدی کی تربت کے اندر کون سے لاب ال جوہر تھے کون سی ایکسکر... آرکیولوجیکل ایکسکرویشن کے انکشافات تھے جو اس کو تو نے یہ محمد احمد ان کا نام تھا مہدی سودانی کا محمد احمد ابن عبداللہ اللہ ایٹین فورٹی ٹو میں یہ پیدا ہوئے تھے ایٹین سیونٹی ٹو میں انہوں نے مہندی کا دعوی کیا تھا ایٹین ایٹی ٹو میں انہوں نے جہاد کا اعلان کیا تھا اور خرطون پتہ کر لیا تھا یہ دیکھیے مہدی بھی کس کس قسم کے ملتے ہیں انہیں مہدی ملا ہے تو اس نے جہاد کا دعویٰ کیا اور پھر خرطون کو پتہ کیا تھا اس نے ایٹین ایٹی ٹو میں خرطون کو پتہ کر دیا تھا مہدی سادی نے اور ہمیں مہدی ملا تو اس نے آگے کہہ دیا تو جی ہاں کہ اب جہاد جو ہے آرام ہو گیا یعنی ایک ہی کام آپ کرنا ہے سارا تو جہاز آرام ہو گیا میری شریعت میں ایک ہی حکم لے کے آیا وہ میں تھا رہا یہ بھی میں تھا تو اس کے بعد کشنر نے پھر ایٹین نائنٹی ایٹ میں یہ گیا تھا تو اس نے پھر خطون کو پتہ کیا تھا تو وہاں پھر یہ کس میں دیے کی قبر کو کھود کے جلا کر راکھ راختے اس نے تیریا کرنا آیا تھا نمورا شد نے درویش برف میں تابان رخشی دن دراؤ واہ واہ واہ جھا بالی دو غلطی دن دراؤ گو خش اش نے رسی روحے ہوں درویش مس رامت پدی ضرورت کی ہے اس نے جی اس لیے کہ اس کو تو ہوگا بتوا دو زمانے میں لگا ہوا تھا تو اقبال لاتا ہے اس کو اپنے صحیح مقام پہ در صدف اوز گو ہر گدا کیا شاعری اس کی آتی ہے سب ان مقامات کے اندر سنگ اندر سینا اے کشن گداف ہاں ہاں گفت اے کشنر اگر تاری نظر انتگا میں خا کے در وی سے نگر آسما خاکے تورا گورے لداخ مرکز جز در جمے شورے لداخ باغ ہر بندر گلوئے ہو شکست بڑا عمدہ یہ ہے کہ بات کشنر کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے تو دیکھا اس کا جلال کتنا ہے باغ ہر پندر گلوئے ہو شکست ہر لبش آہ کالے ہے روح ارب بیدار شو کیا ایسے وجاہد سے اسی قسم کا ایک ایک بڑی خوبصورتی سے بات کہی ہے سارے مفت ہے روح ارب بیدار شو کیوں نہ خال کے آخار بزرگ آثار اثر پیریس ٹائم نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر خالق کے بہت اچھا ہم سار نہیں کہا اس نے آسار کہا اثر پیدا کر نئے اٹھ کے ایف آر ای پیسل ایم نے سو کجا برخیش پے چیزن ٹو دور ہاں ہاں ہا ہا گتی دیجیے شادی تعباد درمیان ادھر سے بائیں ہاتھ کا نیچے کا پہلا زندہ بندہ سینا اور سوزے گرفت ڈر جہاں آور اور روزے گرفت ہاں ہاں ہاں خاط متہ خارت دیگر دزا لو نئے توحید را دیگر سرا اے دخیلے دشتے تو بال کا سر ہاں ہا ہا مرم کے پگر واہ واہ واہ, واہ. اے جہانے لو ملانے مسک اص تو می آئے بنا بورے تر زندگانی کا کے ذوق تا کجا تقدیر تو در دردستر مکان خود نیائی کام قرآن در جنے نالم چو دئے بلا کر حدی سے مستخاسٹ مرد را روزے بلا روزے سفار جہاد کے اندر بت کے لیے سار باغ گیارہ ب با یصرت اقوام عالم کا تو پہنچ گئی ہے ہم کا ہر ہے وہ ہدی جو لاق کو وسٹ میں لے آئے ابرداری تزرست بہت اچھا ہے یہ بہت یہودی میشوت سوارے ڈائج کر دیا ہے یہ جو سونے کے دریاؤں میں لگ گئے چہرہ اس سے پائے ناقاش ہو گیا ہے جانو منظر میں جدائی کر وسیم اور رہے تو سبزہ کم داردیر مجھے چاہیے ناپامست سبزاؤں لن مستے ہو بدستے پش تو من بر دستے واہ واہ واہ واہ واہ واہ خوشباش آگرہ کرگن برسہ زمین زمین کی طرح پانی چل رہا ہے اب یہ سہراہوں کے اندر اسی لیے سب چیزیں ختم ہو رہی بر جمل ہاں شکا اور راہ کے نقیم اور دو آہ بڑی اچھی بحاقات کی ایک تصویر کہتی ہے اور دو آہو در کرپای یا فگر یہ عام طور پہ لاتا ہے اس قسم کی تصویر وہ ٹیلے کے اوپر دو ہرن ایک دوسرے کے پیچھے آج فراز کل فروظ عائد بگر ٹیلے کے اوپر سے نیچے چلے آ رہے ہیں دو ہرن ایک دوسرے کے پیچھے یکم آب از چشمہ صحرا پورد بان سورے را پیما گرد پانی پیے چشمے کے آ کے مسافر کی طرف دیکھا بڑی خوبصورتی ریگ دش از نم مثال پر یہ نم کیا آئی اس کے اندر صحرا کی ریگ ریشن بن گئی جادم بار اشتر نمی آئے گراؤ اب جو ہے بڑی سہر کامی سے چلتے ہلکا ہلکا چون پڑے تیہو ربام یہ بادل کمام تیہو وہ پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا تیہو اس کو ہیں تیہو کی طرح بادل ہلکا دار ہلکا طے بت بڑی کالی کھٹائے درسمہ کے دور ہے اپنے مقام پہ کھڑے ہو وہ بادل برتے نا وہ بادل ہے بایاں بکوتر جو مقام سے دور ہو وہ اس قسم کی, کی گٹائیں آ جائیں تو وہ تو واقعی ڈرنے کی بات ہوتی ہے سار گا یارہ اب یس رابطہ آ نہ کہا بابا جی ہے کیا بات ہے کیا چیز لے آیا ہے وا, واہ واہ واہ زندہ باد واہ واہ واہ واہ شروع میں تو اس نے ہنگ پہلائی تھی لیکن اس کے بعد آپ کے سفارہ ادا کر دیا واہ واہ واہ واہ آج ہم جاوید نگر کے ایک سو گیارہ سطح پر آ آئندہ ہم پہلے کے مریخ میں پہنچ رہے ہیں اور مریخ کے اندر بھی بڑی خوبصورت چیزیں دو چار چیز آ رہی ہیں بڑی عمدہ چیزیں ہیں ایک تو وہاں سے برغدین آئے گا وہ صحیح تصور جو اقبال کی اشتراکیت کے قسم کا جو شہر ہونا چاہیے اسے اس نے برغ کہا ہے تو اچھی تشبیح ہے یہ اچھی اصطلاح ہے برغ اور ایک یہ مریخ کا جو حکیم ہے اس کی زبان سے تقدیر کے متعلق مطلب جو کچھ کہا ہے وہ بھی اچھا ہے اسے ہم آئندہ دیں گے اس سے بہتر کہا نہیں جاتا سکتا گر جلو اب خود نرختن کارے ہر دیوانہ نے یہ ہے جی ذکر قرآن کرتا یہ ہے ذو و شوق کو مارتا نہیں جذبات کو کچلتا نہیں نہ خوشی اس کے یہاں نہیں وہ اس کو ادم دیتا ہے وہ اس کو ڈسپلن دیتا ہے کیا عجیب چیز رہتا ہے ذکر ذو کو شوق را دادن ادم کارے جانت ہی نہ کام و لب یہ زبانی کشتہو سے واد و نصیحت سے منتق سے فنتیں سے یہ بات نہیں ہو سکتی کاریں جانور تھی اس میں کچھ جاندار نہیں پڑتی دل کے ابا کے کلب سے اس کی گہرائیوں سے یہ بات نکلے گی ڈاکو شاخرا دادل ادب کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بڑی چیز کام لب نب کام کو کہتے ہیں خیزن سینہ تو ذکر تیری بامزاج تو نمیز سازن تو روس سے کہہ رہا بات ساری یہ ہے کہ وہی تیرے مزاج سے ابھی سازگار نہیں ہو رہا روس کے ساتھ سازگار نہیں ہو رہا یہ ہے کمی ایسے ہی نے شاہ دے فکر خیر انٹرنیٹ کے لوگوں کے اوپر بھی چلنا چاہتا ہے شہید شاہدے زان ہے فکر باتوں گوئم آج تجلی ہائے فکر آپ میں بتاؤں کہ فکر میں تجلی کس طرح سے زیادہ ہو اس کے اندر برائٹنیس کہاں سے آتی ہے روشنی فکر میں کہاں سے آتی ہے ہاں میں تجھے بتاتا ہوں آتی نقرآ خواجا دستگی رے بندہ رے دے سازو مرد. کہتا دیکھتا جا تیری تری فکر کی کٹوتی پہ ہر بات پوری اتر رہی ہے یا نہیں جو میں کہہ رہا ہوں فکر کو تجلی دیتا ہے دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے بات ساری ریشنل کر رہا ہے لیکن اس میں دیکھیے ذکر کس طرح سے ملا ہوا چلا آ رہا ہے قرآن ت نے چھوڑ دیا کہ صحیح کو میں نہیں مانتا یہی ہے نا تجھے چیڑ اس سے ہے اور تجھے میں بتاؤں کہ فکر کو نورانیت کس طرح سے ملتی ہے صحیح کے ساتھ تو مانتا ہے نا پیغام برف آ یہ تیرا ہے نا انٹرنیٹ کہہ رہا ہے قرآن کا پیغام یہ ہے کہ فکری طور پہ قرآن کی بڑی علیم منتظہ اس کی اس کے مسلمان کو نہ کے جس چیز سے وہ انکار کرتا ہے اس کا اثبات کر رہا ہے تو یہی کہتا ہے نا کہ خاجانا پیغام مرد کہ یہ چیز ہے جو قرآن کہتا ہے پھر اگلی چیز تو یہ کہتا ہے نا کہ زمین کو روٹی ملنی چاہیے دستگی رے بندہ بے سازو برد اور تو اس سے زیادہ کیا کہتا ہے خیر از مرد کے زر کش مجور سرمایہ دار جو ہے اس کے یہاں سے کبھی کوئی نکلی ہوئی نہیں سکتی نام تنا درلا ہفتہ تم سے خون نیکی تو صرف یہ ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو دوسروں کے لیے کھلا رہا پوچھتا یہ ہے کہناب آپ کے انٹلیکچل سٹینڈرڈ پہ بات پوری اتری ہے یا نہیں کوئی یہ آیا آپ کو جو کوئی یہ کہتا ہے آگر با آخر کی نے زائد حسن سوچنے کتنے بارہ ہوتے ہیں کس نہ کرس نانک لذت فرض حسن بغیر منفعت خیت کے دوسرے کی مدد کرنا اس کی لذت کوئی جانتا نہیں با جا تیرا دل کیوں خشت و سنگ آدمی درندہ ंग बेदानो चंग दर बंदाई भाई चांग जी पंजे को कहते हैं चुंग चोच को कहते हैं ये जो इनकी होती है गिद्दों वगैरह चुंगुल जिसको कहते हैं اور چنگ جو ہوتا ہے یہ پنجا ہوتا ہے اور چنگ جو مزراط سے بچاتے ہیں وہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پنجے سے نہیں کیا جاتا ہے چنگ ہوتا ہے تیز پنجے جو ہوتے ہیں ناپم جن جانوروں کے پرندوں کے وہ چنگ کہلاتا ہے کہتا ہے یہی کہتے ہو نا تم یعنی ان کی اکنامک جو ہے سوشل آڈر کا اس کا جو ایک, ایک گوشت یہ چلا آ ہے یہی کہتے ہو نا ہر آج زمین بردن یہی کہتے ہو نا کہ یہ پروڈکٹ کس کی لینی چاہیے اونرشپ نہیں ہے ای متا بندہ ہو مل کے خدا یہ کہتا ہے مندہ مغل امین حق مالکت غیر حق ہر شے کے بیالکت حالت کے معنی ہوتا ہے جی فنا پذیر تز ہر آن جس میں چینج آتا چلا جائے تغیر سوی ارے ارے آؤ آو بیٹی بڑی ہمت کی یہ آج ہوگا اس کی طبیعت بڑی خراب آ جی یہاں آ جائیے بیٹا نائنٹی اسٹیج ہے جس پہ ہم آئے ہوئے ہیں ملت روسیا کے نام پیغام ہے فرانی کا اور وہ یہ اس سے کہہ رہا ہے کہ فکری طور پہ جو کچھ تو نے اپنے اس سوشل آڈر یا اکنامک آرڈر کے متعلق سوچا ہے پہلے میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تم دیکھو کہ قرآن اس میں سے ایک ایک چیز کی تعیف کرتا ہے تو جب یہ چیزیں ہیں تو فکری طور پہ تو قرآن کی تردید کر نہیں سکتا ہوں تو بہن ہی وہی کچھ کہتا ہے جو کچھ تیرا اکنامک اسٹرکچر کہتا ہے تو اس کو پہلے دیکھ یہ ہم یہاں تک پہنچے ہوئے تھے کہ بندہ مومن امی حق مالکت ریر حق ہرش کے بینی حال کت یہ جو ہے نا جی فانی اور ہالک یہ چیزیں جتنی ہی بھی ہیں اس کے معنی اردو میں کم آ رہے ہاں ہوتا ہے معروم ہو جانا لیکن عربی زبان کے اندر یہ معدوم ہو جانے کے معنی میں نہیں یہ بلکہ یہ چینج کے معنی میں آتا ہے ہر آن جس چیز کے اندر چینج آتا رہے کلو من علحان وزح رب قبول جلارے والی کرام یہ معنی نہیں ہے کہ ہر شہر یہاں ایک دن فنا ہو جائے گی فانن تو اس میں فائل ہے جس کے معنی ہر آن کچھ ہونے والا آج بھی ہو رہا ہو جو اس کو کہتے ہیں نا اس میں فائل تو بہت آئے گا نا یہ آلے کنڈ بھی وہی ہے نا میں نے کہا تو یہ بڑی عجیب چیز ہے بارہ قرآن کے مقام پہ میں آؤں گا تو وہ جو بتا رہا ہے کہ ایک شہ جس کے اندر چینج لیس لیس ان چینج جسے کہتے ہیں وہ ایک شہر ہے جسے ہیومن پرسنالٹی کہتے ہیں اور وہی شاہ ہے کہ جسے روئے خداوندی کہا گیا ہے یہ میں بھی چینجز ہیں ان کے اندر کچھ کچھ چینج نہیں آتا اور ہر شہ اس کے سوا جو بھی ہے وہ پانی ہے چینج ہر ایک ہر, ہر آن آتا ہے ہارک ہے ہر آن اس میں ایک چینج واقعہ ہوتا رہتا ہے رائے حق از ملوک آمد لہو یہی کہتے ہو نا ملوکیت نہیں ہونی چاہیے قرآن یہ کہتا ہے کہ حق کا پرچم ملوکیت سے لگو ہو جاتا ہے کریاہاں حب دخل شام خارو ظرو وہ, وہ من کا سوال کا قول جو اس نے کہا تھا وہ یہ بھی نہیں ہوتی اس کے درباریوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے ہم لڑائی کریں گے آنے دوست کو اس نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ ملوکیت کیا بلا ہوتی ہے جہاں ملوکیت نہیں ہے اس کی جمولیت ملوکیت جو ہے آ بتاؤں تجھ کو شر ہے آیا ہے علمت ملوک سلطنت اقوام نے غالب کی ہے ایک, ایک جادوگری ہاں اس نے قرآن نے یہ کہا اس نے یہ کہا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے جلا آئزو ہا آئز و کر <سؤال> وہ کرتا یہ ہے کہ جتنے اس میں وہ اس مملکت کے اونچے درجے کے جانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ان ان ہے ان کرتا اس کو پتا کہتے ہیں کہ وہ ہوبارہ کر کے رنگ دیتا ہے جتنی ہوگی جس بستی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں یہ بات کیا اس پر ابالا کر کے رکھ دیتے ہیں کریا کارو زمین آب و لانے ماس اب یکم آئے گا یہی تو کہتا ہے نا کہ کمیون ہونی چاہیے یعنی منتہا جو ہے کمیونزم کا وہ یہی ہے نا کہ یہ ساری چیز جو ہے وہ مشترکہ ہونی چاہیے اس کا تھا آب و لانے ماس اب یک آئے گا دوتا سن واہ آدم کا کن تھا آدم کا خاندان جو ہے وہ, وہ نفسن واحدہ قرآن نے تو کہا ہے فلا کا کن نفسن واحد وا, وا, خلا کا واقعہ نہ کنفسن واحد تمہاری تخلیق اور تمہاری وقت جو ہے نفس واحد کی طرح پتہ اس سے زیادہ کمیونزم اس سے بڑی یونیورسٹی سے ماحول کیا ہو جائے گی جو تم کئے پھر ہو اور یہ سب کچھ تم نے فکری طور پہ پیش کیا ہے دفتر خاند. اس اسٹینڈرڈ کے اوپر بھی تو قرآن کو لے اگر محض خالص فکری طور کے اوپر اگر تو قرآن کو لے تو اس وقت بھی تم دیکھو گے کہ وہ وہی کچھ کہہ رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو نکشے کور اور تا درین عالم مشن اب کہتا ہوں ہسٹری ہمارا دوسرا ہسٹوریکل ایویڈینس تم چاہتے ہو نا یعنی فلوسفی کمیونزم کی جو ہے وہ ہسٹری ہے نا کہتا ہے یہ تو ہے اس کے یہاں کے محکمات ان کو دیکھ لو کہ کمزم تمہارے جتنے بھی محکمات ہیں ان میں سے کسی اور کے بھی خلاف جاتا ہے اب تم کہتے ہو کہ ہسٹری جو ہے اس سے ایویڈینس ملنی چاہیے لق تو رہا تھا دریا نشست نقش آئے کاہ نو پاپا شکھا نہ مذمت پیشواریت رہی نہ ملوکیت رہی یہ فیکٹ ہے یا نہیں پوچھتا ہے ہسٹوریکل ایویڈنس مل رہی ہے یا تجھے یا نہیں کہ یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی ہیں آگے بات لیتا ہے جی کہ یہ بڑی گہری چیز ہے نی جو یہاں کیا کیا, کیا ہے کہتا جہاں تک تو کون تم نے اور قرآن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دے جس سے وہ یہ سارا کچھ ادب کرنا شروع کر دے یہ اس کے دل کی بن جائے اس اندر سے یہ چیزیں نکلیں وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے بتاؤ کیا چیز ہے تمہارے پاس وہی چیز اس کو میں اتنا الیکوریٹ کرتا چلا جا رہا ہوں نا. اندر داخلی تبدیلی کے لیے تمہارے پاس کیا چیز ہے فیگری طور پہ تم نے دیکھ لی ہے میں نے تمہیں بتا دیا قرآن ایک ایک تمہاری سک کی کرتا ہے ہسٹری جو ہے اس کے لیے ایویڈینس پرووائڈ کرتی ہے اب میں آگے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فکری طور پر تمہارے پاس کیا چیز ہے جو انسان کے کلب کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر یہ تقاضا اس کے دل کی آواز بن جائے ہاس گوئم ہاس در دل مزمرت کتابیں بھی کتاب کہنے سے صرف فکری چیز ہی سامنے آتی ہے چیزیں دیگر رکھتی اب آئے وہ پوائنٹ کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ تیرے پاس نہیں کیوں بجا رست وقت جہاں دیگر شبد اور جہاں کیوں دیگر شدھ جہاں دیگر شبند یہ ہے آسانوں کو باہر کی دنیا کے اندر جتنے ویر کن انقلاب پیدا درد ہو گئے فکری طور پہ کر سکتے قوت کے دور سے کچھ وقت کے لیے ان کو قائم بھی کر سکتے یہ چیز کہ وہ کل انسانی کا تک وزن بن جائے اس کے دل سے یہ بات نکلے انسینٹیو فار ورک ہو کیا سکتا ہے اس کے علاوہ کہ سارا کچھ کماؤ اور دوسروں کو دے دو کون سی فکری آرگومنٹ ہے جس کے لوگ تم یہ چیز ٹاور کر سکتے سرمایہ دار فکری طور دیکھ لیجیے تو جیت جاتا ہے جیتا بھی نہیں سکتے انسینٹیو فار ورک فکری طور پہ کچھ اور مل نہیں سکتا وہ کہتا ہے یہ جو ہے, یہ ہے جان دف جہاں دیگر چلا اور جہاں کیوں دیگر چھ جہاں بیچ یہ دہ ہے خصوصیت فکر جو ہے وہ باہر کی چیز ہے یہ مثل حق تین ہانوں ہم پیداش باہر کی دنیا کے اندر بھی یہ ایک ریالٹی ہے جو اپیرنس کے اندر ہر آن آتی چلی جاتی ہے ریالٹی کا تعلق جو ہے وہ انسان کی جان سے ہے اپیرنس کا تعلق جو ہے وہ اس خارجی ماحول سے ہے اس کتاب کی, کی بھی یہی کیفیت ہے باہر یہ تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں لیکن اتنا ہی نہیں کرتی وہ جان کے اندر بھی ایک چیز پیدا کرتی ہے یہ है کی طرح کی جان بھی ہے اور یہ امتحان بھی ہے اور یہ حوائیدہ بھی ہے زندہ ہو آئندہ ہو وہ زبان کے اعتبار سے بھی سر کسی مذہب کی کتاب جو ہے اس کی زبان زندہ نہیں رہی ہوئی آج کرمی زبان زبان لیٹر جیوی تھی نا ہمارے یہاں قرآن سے پہلے کرمی زبان جو ہے وہ ڈیڈ ہو گئی ہوئی ہے مجوسوں کی جو تھی اور رشتہ جس زبان میں ہے پہلوی پرشین ڈیڈ ہو گئی بھی ہے ہندوستان کی کئی زبانوں کی ڈیڈ ہو چکی ہوئی ہے یہ جتنی لینگویج کی تھی زبانیں جن کے اندر اوریجنل یہ چیز آئی تھی ڈیڈ کی چکی ہوئی وہ عبرانی آج موجود نہیں ہے جی حضرت السالیہ اسلام کی زبانیں کی تھی <تصفح> <تصفح> یہ عبرانی اور ہے ابھی یہ تو بادل کے بعد بادل کی تباہی کے بعد آ کے دوبارہ انہوں نے یہ جی زبان بنائی تھی نا سر سے اس لیے تو تیراک کے اندر وہ روتا ہے نہ انیئن ابھی کہ وہ اور سب کچھ تباہ ہوا تھا مجھے اس کی فکر نہیں تھی یہ تو وہ کی زبان تو میں ہو گئی ہے اس سے نہیں بن سکتا کہ جی دین نئے سے جیسے یہ چیز ہو گئی ہوئی یہ تو وہ تو ابرانی نہیں ہے وہ زبانیں کی ساری لینگویجز ڈیڈ ہو چکی ہیں ہاں ان کتابوں کی کتابیں نہیں ہیں ہوتی بھی تو اوریجنل لینگویج ان کی ڈیڈ ہو چکی ہے قرآن میں یہ چیز ہے کہ وہ عربی قرآن کی اسی طرح سے زندہ ہے آئندہ ہے اسی لیے بریا باتیں کرتی ہے یہ اندرو تقدیر ہائے غرب و شرق سورت اندیشہ پیدا خون کی برق. ذرا تیزی سے بات کو سوچ جو میں یہ کہہ رہا ہوں شرق و غرب دونوں کی تقدیر اس کے اندر وابستہ ہے با مسلمان کو قوت میں کرتا ہوں یہ میسج اس نے کیا کیا دیا تھا با مسلمان گفت جا بر کپ بنے ہر فروشانہ آ میدان ہشکر من الملینا ان پستا ہوں اموالا ہوں بے اللہ ہے دونوں چیزیں اس میں ہیں نا انفس اور مال دونوں کیسا اس نے مسلمان سے کہا کیا تھا کہا یہ تھا کہ جان ہتھیلی پہ رکھ حرک از حاضر فضول داری یا کرونا کا مادہ گن سکوں تو ایک ہی میسج ہے جہاں مرکب بنے ہر چی از حاجت فضول داری, سے حاجت فضول داری مسلمان سے یہ کہتا ہے کہ آخری بھی شروع آئن دیگر یہ سارے سارا تمہارا جو ہے ملوکیت کا زمانہ جو ہے پیدا کرنا شرح بھی دوسری آئین بھی تمہارا دوسرا نگر اپنے آپ کو اب نو کا رس سے نیکن سیل کا رس سے قرآن کے آج کموں جیرے ہزار آگا اس کے بعد یہ کہ زندگی کے نشیلے فراز سے آگاہ ہو جائے گا ہم سے تقبیریں حیات آگا کبھی زندگی کی تقدیر کیسن افلائی جو ہے اس سے آگاہ ہو جائے گا اگر تم نے ایسا کیا اور آخری بند کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پیچھے نکلتا قرآن بھی موجود زندہ پائندہ بوری اتنی بڑی ملت بھی موجود ہے یہ سب چیزیں موجود لیکن نحل ما بے نو بے صافی ہے یہ ٹھیک ہماری کیسی نفل موجود ہے نہ صافی نہ میں نہ قرآن نہ قرآن کا دینے والا امام شرد کے بغیر سے کام نہیں کر سکتا میں شخصیت تو بڑی ضروری ہے اس لیے تو سے وہ کہتا ہے یہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آنے والے مجاق ہیں اس کے بغیر کام نہیں جانتا نہ میں ہے نہ ساتھی ہے کہتا کوئی بات نہیں سادہ پور آ رہا ہے اس لیے مایوس ہونے کی بات نہیں ہے اس کس سال کے تاروں کے اندر ہوئی نظریں پوشیدہ ہیں دیکھیے جی یہ چیز جو حضاب میں ہے ایسی تصویر اس کے لیے دینا کتنی بڑی شاعری ہے سال سانس کے تاروں کے اندر نووں کا پیچیدہ ہونا اگر رقم دار در نہیں ہے تو بےکار ہے پڑا ہوا ہے سال ہزار مرچ سے یہ سال پڑا ہوا ہے کام کی طرف سے نئی اسی نہیں ہونی چاہیے کتاب می ہے بڑی عمدہ تصویر ہے نی یہ لوگوں کی آئندگی کی یہ تصویر اور پھر اس کاج کے بے مصرف ہونے کی حقیقت